أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصلص به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 القيا في جهنم كل كفار عنيد من مناء للخير إل معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبة وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولستمؤمنة خذوا بأي مسنونات بعد سنونات بعد سنونات وعن ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں سلام کے کچھ احکام و مسائل اور اس کے فضائل اور آداب کے سلسلے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا پہلی آیت میں نے سر نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا تو ہو کہ جو سلام جتنا کیا گیا ہے اتنا ہی لوٹا دو ان اللہ کل شین حسیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب و کتاب لینے والا ہے عشایت میں بتایا گیا کہ جب بھی کوئی کسی کو سلام کرے تو سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ سلام کرنے والے نے جتنی دعا دی جواب میں اسے اس سے بہتر دعا دی جائے سلام کرنے والا اگر صرف السلام علیکم کہتا ہے تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ اور اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو جواب دینے والا کہ اللہ وبرکاتہ اور اگر سلام کرنے والا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہتا ہے جواب میں اسی طرح دورا جائے کہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس لیے کہ اس پر اضافہ حادث میں ثابت نہیں ہے کہاں ویدا ہوئی تم بتایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو ان اللہ کل حسیبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب و کتاب رکھنے والا ہے یعنی جس قدر تم بہتر جواب دو گے تمہارے اجر و ثواب بھی تمہارا و ثواب بھی اسی قدر بڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک مجلس میں صحابہ کے ساتھ ایک صاحبی آئے اور آ انہوں نے کہا السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دس نے کیا ان کے حق ہاں میں واجب ہو گئی دوسرے صاحبی آئے انہوں نے گا السلام علیکم و اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیس نے کیا ان کے حق میں واجب ہو گئیں تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے گا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرا خاتو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیس نے کیا ان کے حق میں واجب ہو گئیں تو اس طرح قرآن مجید نے کہا کہ سلام بہت فضیلت والی چیز ہے اور بہت عظیم دعا ہے اور وہی حضر و ثواب کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے کی کی کی اسی سورہ سورہ اس سور کی دوسری آیت میں سلام کو مسلمانوں کا شعار بتایا گیا امد مسلمہ کا شعار بتایا گیا امد مسلمہ کی پہچان بتائی گئی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت بتائی گئی چنانچہ قرآن مجید نے کہا لدی نامن تم سی سبھی مسلمان ہو جب کبھی تمہیں سفر کرنے کا موقع ہوئی معلوم کر لو تحقیق کر لونا جو تمہیں سلام کیے سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تم مومن نہیں ہو آیت کا شان نزول کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا قابلہ گزر رہا تھا راستے میں ایک چروائے کو دیکھا بکریوں کو چرا رہا تھا اس نے دیسے صحابہ کو دیکھا اس نے سلام کیا السلام علیکم کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور اس سے کہ کہیں ہم اسے مار نہ ڈالیں اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے یہ اشتہادی سہو ہوا کہ آگے بڑھے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ سلام کر چکا تھا اس اور وہ ساری بکریاں مال غنیمت کے طور پہ لے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آتمان سے وہی نازل ہوئی کہ ایمان والوں جب تم سفر میں رہو اچھی طرح معلوم کرلو کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے اور جو تمہیں سلام کرے تو سلام کرنے والے کو مسلمان جانو مسلمان سمجھو اور اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تم مومن نہیں ہو معلوم ہوا کہ سلام اس امت کا شعار ہے اس امت کی پہچان ہے اس امت کی شناخت ہے اور شاید سلام کی اہمیت کے لیے بات خود کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے زمین پر اتارنے سے پہلے جو بعض چیزیں خاص طور پہ آدم علیہ السلام کو سکھائی اور ان میں سے سلام دی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور روپوں کی تو آدم علیہ السلام سے کہا ہے آدم وہ دیکھو وہ فرشتے بیٹھے جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ جو جواب دیں گے تمہاری ضروریت کے سلام و جواب کا طریقہ بھی وہی ہوگا آدم علیہ السلام گئے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا والسلام و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تمہاری ضروریت کے سلام و جواب کا طریقہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ زمین پر پھینکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نام ہے سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سورہ حجر کے آخری رقو میں اللہ تعالیٰ کے جو عصم عثنا ذکر کیے گئے اس میں سے ایک سلام بھی ہے وہ سلامتی دینے والا بھی ہے تو اسی سے اللہ اسی نام کو دعا کا ذریعہ بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے یعنی دعا دیے سلام حقیقت میں بہت بڑی دعا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم اپنے کسی عزیز کو اپنے رشتہ دار کو اور اپنے سے ملنے جلنے والوں کو السلام علیکم یہ جملہ ہوئے معنی اپنے اندر اٹھتا تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے ہر قسم کے شر سے ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کی بیماری سے ہر قسم کے نقصان سے ہر قسم کے غم سے ہر قسم کے ٹینشن سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناپسند ہو تمہاری زندگی میں سلامتی ہی سلامتی ہو تمہارا اٹھنے والا ہر قدم سلامتی کی جانب اٹھے بڑی پیاری دعا ہے بڑی مانا تیز دعا ہے سلام اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیثوں میں کہ یہودی تمہاری دو چیزوں سے بہت جلتے ہیں سارا سے فرمایا تمہارے مسلمان اور تمہاری دو چیزیں ایسی ہیں تمہارے معمولات میں سے دو معمولات ایسے ہیں یہودی ان کو سن کر بہت جلتے ہیں بہت مدد کرتے ہیں ایک تو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے سلام کرتا ہے دعائیں دیتا ہے خیر فائی کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے تم جو نماز میں آمین کر دو نماز میں آمین جو کہتے ہو امام جب اجد، صراط المغضوب سراسلام علیہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ لے سل یہ وہ دو نسارہ کی راہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا جو راہ رات سے بھٹک گئے ان کی راہ سے ہمیں بچا لے جب امام یہ کہتا ہے اور پوری جمع پیچھے بابا سے بلند آمین کہتی ہے راستے سے گزرنے والے یہودی جن کے کانوں میں بھی آواز پڑتی تھی نبی کریم صاحب نے کہا یہودی تمہاری ان دو معمولات سے بہت ڈلتے ہیں تمہارے آمین کہنے پر اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے پر اور سلام کو عام کرنے پر بھائیوں سلام بہت بڑی دعا ہے اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے سکھائی گئی اور انسان کے اس دنیا میں آ کر جانے کے بعد بھی یہ دعا جاری رہتی ہے سلام کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے سلام کا تعلق صرف از زمین سے نہیں ہے سلام کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے اللہ اکبر سلام ایک انٹرنیشنل کو آئے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنِّي لَعَارِفُ حَجَعًا بِمَكْهَةً کَنَيُسَلِّمُ عَلَيَّ آپ نے کہا مکے کا ایک پتھر میں ایسا جانتا ہوں کہ جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کی کرتا تھا اللہ اکبر اور فرار کرو نبی سے بات کرنے کے لیے نبی سے ہم سلام ہونے کے لیے پتھر نے بھی کن کلمات کا انتخاب کیا معجزانہ طور پر پتھر نے نبی سے جو گفتگو کرنی چاہی انہیں سلام کے کلمات آپ نے فرمایا جب بھی میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا سلام بہت بڑی دعا ہے جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں سر واقعہ میں اللہ تعالی نے کہا انخانہ منافع سلم کا منصابلیہ تو سلام اللہ کا منافع بھی یعنی عرض کر رہے ہوتے ہیں سلامتی کی دعا دیتے ہوئے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اے پاکیزہ روح اے بندہ مومن اے متعو فرما بردار انسان اے موحد انسان اس پر سلامتی ہو کسی قسم کا غم نہیں کسی قسم کا رز نہیں آنے والے مرحلے جنت کی سہمتیں تیری منتظر ہیں مومن کو سلام کیا جاتا ہے اور فلحصر کے میدان میں فرشتے اہل ایمان کا استقبال کریں گے جنت پہ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اسی سلام کے ذریعے کریں گے صورت الرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے اہل ایمان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم دلا خبر سلام الیکم صبر تم اے مامینو تم نے بڑی صبر کی زندگی گزاری بڑی پابندی کی زندگی گزاری اس زندگی کے بدلے میں آج تم پر سلامتی اور سلام کریں گے فرشتے فرشتے تو فرشتے سر یاسین اللہ تعالیٰ نے کہا خود اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کرے گا قرآن کہتا ہے سلام رحیم اللہ اکبر سلام قولاً من رب اللہ تعالیٰ اس بندوں کو اپنی جنتیوں کو سلام کہے گا اور سورے یورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے جنت میں ملیں گے ہر جنتی دوسرے جنتی کو ملتے ہوئے سب سے پہلے یہی کہے گا السلام علیکم چنا چکا تحیت تحیت سلام ان کا سہیا جو ہے سلام ہے تو سلام حقیقت میں بہت بڑی عربی زبان بھی سلام کو سہیا بھی کہا جاتا ہے اور سہیا کے لفظی معنی آتے ہیں درازی عمر کی دعا دینا لمبی زندگی کی دعا دینا لمبی عمر کی دعا دینا سلام کو پڑھانے کئی مقام پہ صحیح تھا تو وہ سلام کے اندر درازی عمر کی دعا بھی پوشیدہ ہے لمبی عمر کی دعا بھی پوشیدہ ہے عمر و حیات میں برکت کی دعا بھی پوشیدہ ہے تو بہت بڑی چیز ہے اور یہ سلام معاشرے میں محبت کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو ایک دوسرے کو چاہنے نہ لگو اور آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے کہا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور اس وقت تک مانل نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ پھر آپ نے کہا کیا کہ میں ایسی چیز نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو اپنانے لگو تو تمہارے درمیان محبت عام ہو جائے گی کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی آپ نے کہا اشلام ابھی محبت کو عام کرنا ہے محبت کو پھیلانا ہے تو سلام کو اپنے درمیان عام کرو سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے جہاں موقع ملے سلام کرو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کسی بھی مسلمان سے آمنا سامنا ہو سلام پوچھا گیا رسول اللہ, اللہ کے نبی اسلام کی سب سے بہترین صفت ہوتی ہے کس شخص کا ایمان میں یاری ایمان ہوگا آپ نے کہا تو مس رہا سلام کہا کہ اسلام کی اعلی ترین خصلت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کھلایا کرو دعوت دیا کرو محبت بڑھے گی اور دوسرے سلام کیا کرو جنہیں جو جانے پہچانے ہیں انہیں بھی سلام کرو اور جو مسلمان انجانے ہیں انہیں بھی سلام کرو بعض وائٹوں میں بات آئی ہے اور کر ان کی صنعت سے کلام ہے ضرور کہ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ سلام صرف جانے پہچانے لوگوں میں خاص ہو کر رہ جائے گا اور جن سے ہماری رشتہ داری نہیں جو انجانے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسلمان ہیں لوگ سلام نہیں کریں گے اس کو لبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی بتایا دیکھو سلام کیسے سولہ میں راستے میں دونوں کے درمیان کوئی درخت رکاوٹ بن گیا کوئی درخت آ گیا ایک صحابی درخت کے دوسرے صاحب درخت کے اس پار سے آئے دونوں جب تو پھر سلام کرتے اللہ ایک معمولی سا درخت درمیان میں حائل ہوا یا ایسی طرح سے کوئی دیوار اگر دونوں پھر جب ملتے تو سلام کرتے تو ہل دیکھو سلام کا کوئی موقع وہ آج سے نہیں جانے دیتے تھے. تو بن عبی بن رضی اللہ ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتا تھا ابن عمر مجھے بازار کو لے جاتے تھے اور ان کے ساتھ میں بازار جاتا تھا مدینے میں فرماتے ہیں مدینے کے بازار سے گزرتے ابن عمر ہر ویپاری کے پاس کھڑے ہوتے اس کو سلام کرتے ہر وپاری ہر دکاندار کے پاس ہر تاجر کے پاس کھڑے ہوتے اور سلام کر کے گزرتے ہم اگر کوئی چیز خریدتے نہ تھے میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ہے آپ بازار جاتے ہیں مجھے ساتھ لے جاتے ہیں کتنے بعد میں آپ کے ساتھ گیا مگر کبھی آپ کو کوئی چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا عبد بن عمر کیوں جاتے ہیں آپ بازار عبد بن عمر نے کہا میں بازار جاتا ہوں خریداری کے لیے نہیں میں سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں واہ واہ واہ اتنی بڑی بات ہے سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں جو لوگ رہتے ہیں جو بیپاری رہتے ہیں تحیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو یہ و سوال کمانے کا پہنچ میں کرنے کے لئے بازار کرتا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ مجبور وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی آتیز ہو جو دعا بھی نہ کرتا کسی بھی مصیبت میں ہے مبتلا ہے پریشانی میں ہے کوئی تدبیر کرے نہ کرے دعا تو کر سکتے ہم دعا بھی نہ کرے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخلوق ہے وہ شخص مخلوق ہے وہ شخص سب سے زیادہ آتیز اور مجبور ہے وہ شخص جو دعا کرنا نہیں جانتا اور آپ نے فرمایا وہ اب خلنا سم وسلم اور لوگوں میں سب سے بڑا فکیل وہ ہے جو سلام کرنے میں وکیل ہی کرے سلام نہ جواب دینے میں وکیل ہی کرے ارے سلام کرنے میں کیا ہماری دیش سے کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے کوئی محنت ہو رہی کوئی تکلیف ہو رہی کوئی مشقت ہو رہی ہمارے خزانے میں کوئی کمی آ رہی نہیں وہ تو یہ دعا ہے جس دعا کو دیتے رہے ذرا برابر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی اگر اس شخص سے بڑا فکیل کون ہے جو دعا دینے میں بھی وکیلی کرے اور سلام نہ کرے اور سلام نہ کرے آدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے احکام بتائے کہ سلام آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے جو سوار ہو کر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے اللہ عبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حالانکہ حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کرے لیکن ادب کا تقاضا بچوں کی تربیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزرتے تو سلام کر کے گزرتے آپ بڑے اور چھوٹے بچوں کو آپ سلام کر کے گزرا کرتے تھے اور یہ بات یہ حریف میں سلام کے سلسلے میں آئی ہے دو جماعتیں اگر گزر رہی ہیں ایک جماعت دوسری جماعت کو سلام کرتی ہے جی ہاں ایک گروپ دوسرے گروپ کو سلام کرتا ہے سبھی سلام کرتے ہیں اور دوسرے گروپ کے سبھی اپنا جواب دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اجازت ہے کہ پوری جماعت میں سے ایک شخص سلام کرے اور اگر پوری جماعت میں سے ایک شخص جواب دے یہ بھی کافی ہے یہ بھی کافی ہے فرمایا اسی طرح کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں مجلس کے سلسلے میں کہا گیا مجلس میں جاتے ہوئے سلام کرنا اور جب مجلس ختم ہوتی ہے یا مجلس کے درمیان سے ہمیں کسی وجہ سے اٹھ کر جانا پڑ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہاں سلام کی تلقین کی ہے جب تم مجلس میں رہو اور اپنی کسی بھی ضرورت کی خاطر مجلس سے نکلنا پڑے تو سلام کر کے جا کر آپ نے کہا کہ پہلے سلام سے زیادہ جو ہے دوسرا سلام ہے میں آپ نے فرمایا کیونکہ جب مجلس بیٹھی ہوئی ہے مجلس کمی ہوئی ہے ایسے میں اگر کوئی شخص اچانک اٹھ کر چلا جائے مجلس والوں پہ کیا گزرے گی مجلس والے سمجھیں گے شاید اسے کوئی بات ناگوار گزری ہے ہماری کسی بات سے اسے تکلیف ہوئی ہے یا یہ ہم سے متفق نہیں ہے اچانک اٹھ کر چلا گیا اگر انسان سلام کر کے جاتا ہے مجلس سے تو یہ سب اندیشے ختم ہو جاتے ہیں جب وہ مجلس سے جاتے ہوئے السلام تو جس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاید کوئی مجبوری ہے کوئی ضرورت ہے اور اس کے دل میں کوئی نفرت کوئی کینا کوئی دشمنی کوئی عداوت ان جیسے جذباتی یہ مقام نکلتا ہے تو اس لیے آپ نے کہا مجلس میں جاتے ہوئے بھی سلام کرو اور مجلس سے رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کرنا بہت زیادہ اہم ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کا تسیمہ سلام کا جو ہے سلام کرے قرآن مجید میں کہا کہا کہ اے لوگوں اے ایمان والوں جب تمہیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا موقع آئے دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آئے پہلے سلام کر لینا اور اس کے بعد اجازت لے لینا کہاں کسی بھی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک کہ سلام نہ کر لو اور اجازت نہ لے لو تو معلوم ہوا کہ سب دوسروں کے گھروں میں جا دے سب سے پہلا ادب یہ کہ ہم سلام کریں اور اس کے بعد اجازت لیں اور اگر اپنا گھر ہے تو اپنے گھر میں اجازت نہیں کی ضرورت نہیں مگر سلام تو اپنے گھر میں بھی ضروری ہے سلام اپنے گھر میں بھی ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں دوسروں کو سلام کرتے ہیں اور اپنے گھر میں, جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں سلام کیا وہ کی کیا ضرورت ہے اسی داخل ہوتے ہیں غلط بات ہے ابو داؤد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا تین نشخاص ایسے ہیں وہ اللہ کی ضمانت میں ہیں اللہ کی حفاظت میں ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت کی ضمانت دیکھا گارنٹی دیکھا کون سی نشخاص سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے گھر سے وزو کر کے نکلتا ہے باجماعت نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے مسجد جانے والا یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور دوسرا شخص آپ نے کہا وہ مجاہد جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی جان و مار کو لیے ہوئے نکلتا ہے یہ شخص جو اللہ کی حفاظت تو اس کی ضمانت میں ہے کہ اگر وہ اطلاع سے نہیں طبی ماں بھی مر جائے یا شہید بھی ہو جائے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے اور سیدھے جنت میں جائے گا اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تیسرا شخص جو اللہ کی حفظ و امان میں ہے اور جسے حفاظت حفاظت کی ضمانت اللہ کرنا دے رہا ہے وہ شخص کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے ظاہر بات ہے سلام جب دعا ہے اور ہم دوسروں کو دعا دیتے ہیں ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستقبل ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے اپنی بیوی بچے ہیں ہمارے اپنے بیوی بچوں کو اگر ہم کی دعا نہیں دیں گے تو پھر کس تو اس طرح اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی, بھی سلام کرنا چاہیے سلام کے سلسلے میں حادیث میں کچھ اور افغان آئے ہیں مثال کے طور پر کبھی کبھی آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا جہاں وہ سلام نہیں کر سکتا یا سلام کا جواب نہیں دے سکتا مگر اس کو سلام کرنے کی اجازت ملتی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کر رہے تھے حاجت نہیں استنجا کر رہے تھے دیوار کے سن کو رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے اور راستے سے پیچھے سے ایک صحابی کا فکر ہوا صحابی نے آپ کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا ظاہر بات استنجا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے نے جواب نہیں دیا اس وغیرہ سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آئے تو دیکھا صحابی بالکل راستے کے کنارے پہنچ چکے ہیں فوراً آج نے کیا اور ان کے سلام کا جواب دیا اور میں نے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مائنے> ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے اللہ کا ذکر کرنے کو ناپسند کیا ہے یعنی آپ نے سلام کرنے کو بھی وضو یا سرم کرنا مستقب سمجھا کہ سلام اللہ کا ذکر ہے اور اس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے باور ہو گیا جواب سے اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استجاع کر رہے تھے اس پر جواب نہیں دیا لیکن سلام کرنے والے پہ انکار بھی نہیں کیا کہ میں میںنجا کر رہا تھا تم نے ایسی حالت میں کیوں سلام دیا سلام کرنے والا تو پانچ جگہ ہے وہ سلام کر سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ سنجا کرنے والا سنجا سے فارغ ہو کر بعد میں جواب دے وہاں جواب جواب نہیں دے گا امی رضی اللہ نہ کہتی ہیں فتح مکہ کا دن تھا فتح مکہ کا موقع تھا ایک کافر میرے پاس آ پناہ خوزی ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ ام مجھے پناہ دے دو مجھے پناہ دے دو ام نے اس کو پناہ دی اور امی کے بھائی علی بن نبی طارف رضی اللہ عنہ وہ گئے اور کہا کہ ام تمہاری پناہ کا کوئی اعتبار نہیں میں اسے قتل کر کے رہوں گا امن ہانی رضی اللہ اور بھائی اور بہن کا معاملہ امن ہانی رضی اللہ نا کون دوڑی دوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی فرما دی ہیں جب میں گئی تو آپ غسل کر رہے تھے آپ نہ آ رہے تھے اور میں نے آپ کو سلام کیا میں نے کہا السلام علی میں نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سن کے حصہ کرتے ہوئے کہا مر امبی امانی آپ کی تجازہ پہن دی آپ نے کہا مر ابمبی امانی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے جواب تو نہیں دیا السلام کا البتہ خوش احمد اردونی جسے خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے کہا مرحبا مر امنگی امانی امانی خوش آمدید ہو خوش آمدہ تو کیوں آئی ہو امانی نے کہا اے اللہ کے نبی ایک شخص کو میں نے پناہ دی ہے اور میرے بھائی علی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو قتل کر کے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اج اجرنا من اجر کیا من اجر کیا جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی نبی صالح سے کہہ دو کہ ہم نے پناہ دے دی ہے اور تمہاری پناہ ہم نے منظور کر لی ہے تو اس بار سے چیزیں بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں آج صلی اللہ حسن تو سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رضی اللہ پہ نہ کی اور انکار نہیں کیا کافر ہے کافر کے سلسلے میں آدھے آدھے مکی نے اور آدھے مدنی کے آغاز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کافر کو سلام کرتے تھے اور آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے لیکن بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی برتری منوانی چاہی اسلام طاقتور ہو گیا دلیل کرنا چاہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ آئندہ سے اہل کتاب کو یہود مسلمین کو آگے بڑھ کے سلام نہ کیا اور ایک واقعہ یہ ہوا یہودی جو شریف قوم ہے اور شرارت پسند قوم ہیں اور خباصت ان کی طبیعت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آ کے سلام کرتے تھے کیا آتے تھے السلام علیکم السلام علیکم بولتے تھے پوری طرح سے السلام علیک علیکم کہنے کے بجائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے السلام علیکم کے برائے اور السلام کے معنی ہوتے ہیں موج بھیا بدوا جن ہے کتنی قوم السلام علیکم کہ مر جاؤ مر جاؤ یہ معنی ہو رہے تھے ام المن آشر صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت ہوشیار تھی اور انہوں نے سن لیا سمجھ رہی ہو ام المن نے جواب دیا کہ علیکم کم و علیکم اللہ علیہ اے ہلاکت یہ سبائی جس کی دعا تم نبی کو دے رہے یہ ہلاکت تم پر مسلط ہو اللہ کی علامہ کو سکار ہو تم پر نبی کریم نہیں تھا فوراً عائشہ علی کی بررس علی کی برس کیا عائشہ جس جذبات میں بتاؤ نرمی کو لازم پکڑو تم نے نہیں سنا کہ میں نے بھی ان کو جواب دے دیا میں نے کہا وہ علیہ میں نے ان سے کہہ دیا والم جب السلام علیکم بیٹھے میں بھی ان کو والے کو بولتا والی کہ جو بدوا تم میرے حق میں کر رہا ہو یہ بدوا تمہارے ہاتھ میں قبول ہو اور ایک میں آپ نے فرمایا کہ ان کی بدوا میرے حق میں قبول نہیں ہوا کرتی مگر میری بدوا ان کے حق میں قبول ہو جایا کرتی ہے تو لہذا اس واقعے کے بعد نبی کریم سو تم نے کہا کہ اگر یہودی اور غیر مسلم سلام کرتے ہیں تمہیں تو تمہیں تم جواب میں صرف والی کہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر سلام کرنے کا موقع آ جاتا ہے تب حدیث میں تعلیم اور رہنمائی ہو ملتی ہے کہ اگر غیر مسلم ہمارا مخاطب ہے اور اس کو سلام کرنا پڑ رہا ہے کیسے؟ السلام سب آل ہو کے دوسرے رخو میں مسالے سلام ترآم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں. السلام سب آل ہو اگر تو مسلمان ہو جائے ایمان لا لے ہدایت اور آ جائے تو پھر تجربہ سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حکمرانوں کو خطاب کیا بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ نے روم کے بادشاہ ہرفل کو خط لکھا ایران کے بادشاہ کسرا کو خط لکھا مصر کے بادشاہ مخوق کو خط لکھا اس کے بعد سارے حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط لکھا تھا اور اس خط کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے کیا تھا اپنے نام وغیرہ کے بعد آپ نے کہا السلام وعلا مل سب آل خدا اس خط کا انجملہ یہ تھا کہ اگر تم ہدایت کی شہری کرو حق پر آجاؤ سلام اور سچائی کو مان جاؤ تو پھر تم برسلامتی ہو یہ کافر کے سلسلے میں الین میں اس بات کی معاشرے کے جو بیداتی حضرات ہوتے ہیں خصوصاً ایسے بیداتی جو بداغ کو پھیلانے میں جن کا رول ہوتا ہے کردار ہوتا ہے ان کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں متکاریاں اور بدافیں پھول رہی ہوتی ہیں ان کی تربیت کے لیے ان کو سدھارنے کے لیے بھی سلام چھوڑنا چاہیے امام ابو باحد دوسرے محدود رحمۃ اللہ علی یعنی مجمعین باپ باندھیں باب الر کے سلام کہ بدلوں کو سلام نہیں کرنے کا بیان ان کو के کے لیے ان کو ان کی اصلاح کے لیے بگی ہیں بگڑے ہوئے لوگ ہیں ظالم قسم کے لوگ ہیں فسادی قسم کے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے ان کے سدھار کے لیے انہیں سلام نہیں کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا اثر عبول کرے اور وہ اپنی جگہ جائزہ لینے مجبور ہو کہ معاشرہ میرا سلام نہیں کر رہے ہیں. اس کا خود اسے ملامت کرے اور دلیل لیتے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرل میں گیا تاکہ میرے آپ چڑھ گئے تھے ٹھنڈک کی وجہ سے میرے آپ پھٹ گئے تھے اور میرے گھر والوں نے مجھے ہم لگا مہندی لگاتے ہیں میرے گھر والوں نے علاج کے طور پر لگا دیا تھا اور اب جاتے یہ اور خوشبو ہے یہ عورتوں کی زینت ہے مردوں کو اجازت نہیں آپ سوچنے کیا جعفران میں رنگ ہوتا ہے میں خوشبو بہت ہلکی ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ واقعہ مردوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے اس میں محک زیادہ ہونی چاہیے رنگ نہیں ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے اور عورتوں کی خوشبو کیسی ہو جس میں کم سے کم ہو اس میں رنگ زیادہ ہو جاپران میں رنگ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتی ہے امار مار رہی یا پھر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پھاٹ گئے تھے میرے گھر میں نے علاج کے طور پہ جاپان لگا دیا نبی حسری شوسن کی خدمت میں پہنچانا ہے اور جا کے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ عورتوں کی زینت آپ پر شادی بیاہ کے موقع پر نوزہ لوگ مہندی لگاتے ہیں مہندی اور جو مردوں میں چل پڑی ہے عورتیں لگایا ٹھیک ہے یہ مردوں کی زینت نہیں آپ صلی اللہ وسلم نے محض ایک غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے آپ نے ان کے سلام کا جواب لیج صلی اللہ وسلم نے جی ہاں اپنے کہا جاؤ اس کو دھو کر آؤ اس کو نکال کے آؤ پوری طرح سے اسی طرح کا مالک اللہ عن ہلال بن عمیہ مرارا بن اللہ عنجمائی آپ جانتے ہیں سبوک میں پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے اور بڑا یہ سبق آموز واقع ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام رضوان اللہ علیہ مثمین کو منع کر دیا ان سے بولنا نہیں جب تک آسمان سے ان کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں آ جاتا ان کی توبہ قبول ہونے کی پشارت نہیں آ جاتی اس وقت تک بولنا نہیں تو اس سے سلام بھی کیا کرتے تھے تو سے کیا ہے نبی کے سچے صاحبہ صاحبہ صاحبہ بعد میں بعد میں امت کی جو آنے والی نسلیں اس میں جو بےدی ہوتے ہیں خرافی ہوتے ہیں کرو برس ہوتے ہیں یا فسادی اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لوگوں کو سجا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کو سلام نہ کرنا مقصد کیا ہے تاکہ وہ سدھر سکے ہم سلام نہیں کریں گے اور سرکش ہوگا تربیت ہونے کے کے اور بگڑے گا تو ایسے لوگوں سے قریب ہونا بہتر ہے کیونکہ مقصد سدھار اور اصلاح ہے تو بحران ایسے کچھ احکامات ہیں جو شریعت سلام کے سلسلے میں کتاب و سنت میں ہمیں دیے گئے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم معاشرے میں سلام کی سنت کو عام کریں سلام محبت کا پیغام ہے موت کا پیغام ہے اپنائیت کا پیغام ہے سلام جہاں ہوتا ہے نفرتیں ختم ہوتی ہیں دشمنیاں ختم ہوتی ہیں گفتگو چھوڑنے والے بات چھوڑنے والے نبی حریم وسلم نے کہا کہ کم از کم اتنا تو واقعی روحنا النبی اب السلام جو آگے بات نہیں کرتے آپ نے کہا دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر دیتا آپ کسی کو بات کرنا پسند نہیں ہے کم از کم سلام تو کر دیا کرو سلام کرنے سے بات نہ کرنے کی جو وعید ہے وہ آدمی اس سے بچ جائے گا سلام تو کر دیا کرو اور آپ نے کہا جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اللہ کے نزدیک کو سب سے بہتر ہے آج ہمارا تو کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہماری بڑائی ہے لوگ آگے بڑھ کر ہم کو سلام کریں اور ہم آگے بڑھ کر سلام کریں تو ہم چھوڑے ہو جاتے ہیں یہ غلط سوچ ہے یہ مومنانہ سوچ نہیں یہ تقبرانہ سوچ ہے تکبر کی علامت تھی مومن وہ ہے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے سلام دے کی ساتھ میں رہتے کہا سلام کرنے کا کوئی موقع ملے کہ ہم سلام کریں رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم اور کو معاشرے میں سلام کی سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق ادا کرنا بارک اللہ, بارک اللہ کرمین